اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و سلم و صلی اللہ علی. اسلام علیکم خواتین و عزرات آپ کے پسندیدہ پروگرام دکھی دلوں کا سہرہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمعید اقوال حاضر خدمت ہے ناظرین بلک عرب میں ایک بادشاہ تھا اور یہ ایک حقائت ہے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں اس نے ایک وقت اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ میرے فلاں خدمت گزار کی تنخواہ جو کہ اس کو دی جاتی ہے آج سے اس کی تنخواہ دوگنی کر دی جائے اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ یہ نہایت محنتی ہے اور میری خدمت بہت ہی دل سے کیا کرتا ہے اور ہر وقت میری خدمت میں دربار میں موجود رہتا ہے جبکہ دوسرے جتنے بھی خدمت گزار ہیں وہ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اپنے اپنے کھیت کود کے معاملات میں مصروف رہتے ہیں جب یہ اعلان ناظرین اس نے کر دیا تو اس وقت ایک دانا شخص بھی وہاں پر دربار میں موجود تھا جس نے بادشاہ کی ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ایک نعرہ بلند کیا اور اس پر ایک عجیب سی کیفیت کاری ہو گئی لوگوں نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ایک دنیا کا بادشاہ ایک شخص کی خدمت کو دیکھ کر اپنے غلام کی خدمت کو دیکھ کر اپنے خدمت گزار کی خدمت کو دیکھ کے جب اس کی منتخب کی ہوئی تنخواہ کو دگنی کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی تو اپنے بندوں کے درجوں کو طے کیا کرتا ہے اس کو مقرر کیا کرتا ہے اور جس کے جتنے مراطب ہوا کرتے ہیں اسی انداز سے ان کو وہ نوازا کرتا ہے جب ایک دنیا کا بادشاہ ان کی دنیا کی خدمت کے عوض میں ان کو بہت کچھ عطا کر سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کی نگاہ میں تو تمام کی تمام مخلوق ہے اسے معلوم ہے کہ کس کا رتبہ کیا ہے اور کس کو کیا مراتب دینے ہیں بات یہ ہے ناز جی کہ اس مختصر سی اکایت میں ایک بات بڑی اہم مجھے نظر آئی جس کو میں چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے شیئر کروں اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمد انسان بنایا یعنی yani, ہمیں مخلوقات میں یہ شرف عطا کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا اس سے بڑا ناظرین امتیاز ہمیں یہ عطا کیا کہ ہمیں الحمد مسلمان بنایا اور اس پر تراہ یہ ہے کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم میں منتخب کیا پھر ناظرین بات یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے سے جیسے رمضان ہے قرآن ہے نماز ہے روزہ ہے دیگر صدقات اور خیرات کے معاملات ہیں یعنی یہ تمام عبادات ہمیں دے کے ہمیں مزید اس میں ممتاز کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے پسند فرمایا کہ آج جو جو ان عبادات کا پاس رکھے گا آج جو جو ان عبادات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا آج جو جو خشیت الہی کو اپنے دل میں بسا کر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے آپ کو لگا کے رکھے گا تو اللہ تعالی اسی انداز سے اس کے مراتب کو بلند کرتا چلا جائے گا اور نتیجہ کیا نکلے گا نازرین کہ جو شخص کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا وہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی عبادات کر کر بہت کچھ حاصل کرتا چلا جائے گا لیکن بدقسمتی کیا ہے ناظرین بدقسمتی یہ ہے کہ اس دربار میں جس دربار کی مثال آج میں نے یہاں پر اس شکایت میں پیش کی ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے بہت سے خدمت گزار موجود تھے لیکن بادشاہ کی نگاہ صرف اور صرف ایک خدمت گزار پر پڑی بادشاہ جانتا تھا کہ یہاں پر کون کون لوگ موجود ہیں لیکن بادشاہ نے اگر نوازنا چاہا تو صرف ایک ہی کو نوازنا چاہا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کا اور بادشاہ کا ایک ربط قائم ہو چکا تھا اس کا اور بادشاہ کا ایک رابطہ قائم ہو چکا تھا اس کا اور بادشاہ کا ایک قرب قائم ہو چکا تھا بادشاہ اس سے راضی تھا اور وہ بادشاہ سے راضی تھا آج نازیم ہم جیسے غلام جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہا کرتے ہیں ہم جیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم جو عشق کے بڑے دعوی کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا کرتے ہیں اور ہم یہ کہا کرتے ہیں بلکہ ہمارا یقین اس بات پہ ہے بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بے شک اللہ ہی کی طرف سے تمام تر معاملات ہوا کرتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود اس تمام اقرار کے باوجود جو ہم زبان سے کیا کرتے ہیں ہمارا عمل کچھ مختلف ہو جایا کرتا ہے ہمیں اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے اور اللہ کا کام ہے ناظرین عطا کرنا اللہ کا کام ہے معاف کرنا اللہ کا کام ہے دیتے رہنا بندے کا کام صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو کر اس بادشاہ سے جو کائنات کا بادشاہ ہے اس شہنشاہ سے جو کائنات کا شہنشاہ ہے اس پالنے والے سے جو کائنات کا پالنے والا ہے اس خالق سے جو کائنات کا خالق ہے اس مالک سے جو کائنات کا مالک ہے ارے جو کن کا مالک ہے جو ہر ایک زرے سے لے کر آفتاب تک کا مالک ہے ہم نے ناظرین اس بادشاہ سے کتنا رب قائم کیا ہے بادشاہ تو نگاہ جمائے بیٹھا ہے بادشاہ کی رحمت تو برسنے کو تیار ہے بادشاہ نے تو یہ دیکھ کے رکھا ہے اور اس نے چن لیا ہے ان لوگوں کو کہ جن کو اس نے اپنے انعامات اور اکرامات سے نوازنا ہے جن کو اپنی نعمتوں سے نوازنا ہے لیکن ناظرین افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمیں اس سب میں اللہ نے شامل کر دیا ہے اپنی تمام نعمتوں کے صدقے سے لیکن ہم بد نصیب ہیں کہ ان تمام تر نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی ہم ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر پاتے بس اب تو صرف اور صرف ہمارے پاس بارہ دن باقی ہیں اللہ کرے کہ ان بارہ دنوں میں ہم اللہ کی نعمتوں کا حصول صحیح طور سے کر لیں تاکہ ہم بھی اس غلام میں اور اس خدمت گزار میں شامل ہو جائیں جس کی تنخواہ فوراً اس بادشاہ نے دو گناہ کر دی تھی آئیے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر صفی کے بعد دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ عشیف فرما ہے سرپرست اعلیٰ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جناب مولانا بشر فاروق قادری صاحب شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی جی میں لاہور سے تبسم بات کر رہی ہوں جی فرمائی جی میری بہن ہے اس کا وہ رشتہ کہیں بھر نہیں ہو رہا اس کی مامی کے بیٹے کے ساتھ چھ سات سات ٹیلے ہوا تھا uh -huh. لیکن اس نے بہت ویٹ کروایا آج. تو اس کی وجہ سے میری بہن وہ بہت پریشان ہے اس کا رشتہ کہیں پر بھی نہیں ہو رہا حالانکہ میرے ابو نے اس کو پڑھایا لکھا ہے تعلیم بھی دلوائی لیکن اس نے ابھی تک وہ ویٹ کروا رہے ہیں اللہ حرم تو حرم یہ مسئلہ ہے کہ وہ وزیر کچھ بتا دیں کہ وہ اچھا آپ کو ہیں اس بات پہ وہیں رشتہ ہونا چاہیے بس میرا دل بہت خراب ہو گیا ہے اس کی باتیں سن سن کر میرا ہمارا فیملی والے جو ٹرم سے بہت وہ خراب ہے اس کے وہ ٹھیک نہیں ہے خاندان والے وہ اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی میں سوال تو میرا مسئلہ یہاں ہو گیا میاں نے بچے بھی میرے کو کھولے میں بڑی پریشان ہوں کہ عید تو پہنا کرنے بچوں آگے ایک مہینے سے آپ کے گھر چھوڑ گئے ہاں جی میکے میں ہوں مائکے میں ہوں کہاں سے بات کر رہی ہوں میں سر تو سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کی السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی صاحب کیا فرما بین دعا ہے کہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کا مسئلہ حل کر دے ان سے کہیں کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد تیس تصبیاں پڑھیں یا شکور یا شکور یا شکور اللہ تعالیٰ شکور ہے اور وہ سلا دینے والا ہے علما فرماتے ہیں کہ جس کو جس کی لوگ عزت نہ کریں تعظیم نہ کریں اور جس کو لوگ نہ چاہیں گویا اگر وہ یہ عمل کرے تو الحمدللہ لوگ اسے چاہنے لگیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے تین ہزار مرتبہ یا شکو پڑھنے کی برکت سے آپ کی بہن کا معاملہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ جی اور اس کے بعد کی کال کیا سے محترمہ دعا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کو لینے کے لیے آ جائیں اور مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے جدائی کا مہینہ نہیں ہے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالی قلع سلیم عطا فرمائے اور ہمارا کھویا و تشخص ہمیں دوبارہ عطا کر دیں آمین میری دعا ہے کہ پہلی بہن آپ پر کرم ہو مہربانی ہو مہربانی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے اس نام سے استفادہ کریں یا حلیم و یا, یا حلیم و یا حلیم آٹھ سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اللہ تعالی بردبار ہے ہمارے اندر بردباری باری پیدا کر سکتا ہے برداشت پیدا کر سکتا ہے آپ کے شوہر کے اندر برداشت پیدا کر سکتا ہے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے بندے کو بھی معاف کرنا چاہیے تو آٹھ سو تراسی مرتبہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھیں یا و دس منٹ کا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ میں آئے گا اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ دیکھیے گا کہ خراب ہو جائے گا ان جی شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو السلام علیکم, علیکم, علیکم, علیکم السلام علیکم ہیلو جی اصل عام محترمہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہوں میں لیا سے بات کر رہی ہوں امریکہ جی میں نے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ میرے ابو ویسے تو اب بہت اچھے ہیں مگر وہ ہر وقت نا میری امی کو بلا کر ڈانٹتے رہتے ہیں हुँ. اور آ, آ, چھوٹی چھوٹی باتیں غصہ کرتے ہیں اور کاروبار ہونے کے باوجود بھی نا ابو سارا دن گھر بیٹھے رہتے ہیں کاروبار دوسروں کے حوالے کرتی ہے अच्छा. تو ہر وقت گھر میں چوبیس گھنٹے کا ماحول رہتا تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں سوچنے میں بات یہ کہ جب مرد کا کام ہے باہر جا کے کام کرنا اگر وہ اپنا انہوں نے کے حوالے جب وہ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو اوبیسلی مطلب کلچل تو گھر میں پھر رہے گی اور اسی انداز سے ناچاکیاں چاہ کے جو جنم لیتی ہیں بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے لیا سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں جناب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں پھر خیال شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی صاحب کیا فرمائیں شاہفین اللہ تعالیٰ آپ کے والد ماجد کو اخل سلیم عطا فرمائے اور جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے والا بنا دے بس ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے والدین کے سامنے اف کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے بس اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمدردی اور محبت پیدا فرما دے گا آپ بھی اور آپ کی والدہ ماجدہ دونوں اس عمل کو کیجئے ان اللہ تعالیٰ آپ بہت اچھا اپنے گھر کے ماحول کو پائیں گی الحمدللہ رب العالمین ہم تو اس وقت رمضان کے مہینے میں چل رہے ہیں تراویاں پڑھنا نصیب ہوتی ہوں گے امید ہے شاء اللہ تو تراوی کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں ایک مرتبہ اس کے بعد سورہ ملک تو یہ دونوں صورت رک... مل کر پانچ... سات رکو ہو جائیں گے پانچ رکو سورہ یاسین کے دو رقئے سورہ ملک کے تو ان دو صورتوں کو پڑھنے کے بعد پھر پانچ تصدیاں پڑھنی ہوں گی یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح اللہ تعالیٰ مددگار ہے یہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں یعنی سورہ یاسین سورہ ملک اور پانچ سو مرتبہ یا فتح ہو. آپ بھی اور آپ کی والدہ ماجدہ اور پھر اللہ سے دعا کریں دیکھیں ان اللہ تعالیٰ والد صاحب میں بہت انقلابی تبدیلی آ جائے ان شاء ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقفی کے بعد دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میں اپنا نام نہیں بتا سکتی فرمائیے میرے دو تین مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ میرے بھائی جب سے کراچی میں بزنس کرنے لگے ان کے ساتھ آئے دن پریشانیاں آ رہی ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ اب ڈکیتی ہو جاتی ہے کبھی ان کی شاپ پر کبھی ہے نا اب ان کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ ہے نا ففٹی پرسینٹ کام کر رہے ہیں ورنہ بالکل نہیں اٹھ رہے تھے کالر لگائے ڈاکٹر نے تو ایک تو آپ مجھے ان کے لیے بتائیے کہ ان کے ہاتھوں کے لیے ل... ان کے ہاتھ پہلے اور دوسرا یہ کہ میرا بھانجا آئرلینڈ میں ہے تو وہاں تھوڑا گورے کالوں کا چکر ہو گیا اس میں وہ اسے امتحانوں میں پاس نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے بتائیں کہ ارمیاں اسے کامیابی دیں اللہ کریم اللہ کریم ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے حیدرآباد سے کال کیا السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام حضرت صاحب کو بھی السّلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ جنید بھائی میں نے دو باتیں پوچھنی ہیں اور دو باتیں کہنی ہیں آپ دو باتیں پہلے پوچھ لیں اور صبح دو باتیں کہلیں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا میرے مر گیس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ دماغ کی طرف ہو جاتی ہے تو تقریباً پچھلے کچھ دنوں سے وہ روبے بھی نہیں رکھتے ہیں اس لیے ہم بہت پریشانی تھی ان کے لیے میں نے کچھ پوچھنا ہے اللہ کرا ان سے بولیں گی اچھا تو دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری ہے میری فرینڈ ہے تو وہ پیگنٹ میں نے مجھے بلڈ پریشر کی تکلیف ہو جاتی ہے تو ان کا لاسٹ منتھ ہے تو وہ بہت پریشان ہے تو ان کے لیے کوئی دے اللہ تیر قلی تیر قلی تیر قلی تیر قلی سا نہ بولیں اب جو دو باتیں آپ نے کہنی ہے وہ بھی فرمائیے ہاں جی وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ نا میں جو بھی کوئی وظیفہ حضرت صاحب سے لوگ تھی ہوں نا تو اللہ تعالیٰ سے ابھی میں وہ کنٹینیو ابھی میں شروع نہیں کرتی تھی وہ کام میں بہتری ہونی شروع ہو جاتی ہے ڈسکاؤنٹ کے لیے میں لیتی ہوں اور دوسرا میں نے یہ حضرت دعا جب ہیں تمام کو لمبا کر کے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کو بہت لمبی عمر دے اور بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا سر کیا سمجھ بہن آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی اس وقت کراچی میں ہیں اور ان کے ساتھ مسائل ہوتے رہتے ہیں اور اس وقت ان کے ہاتھوں نے پچاس فیصد کام کرنا چھوڑ دیا ہے اللہ تعالی نے تندرستی اور سہتا فرمایا تین سو تیرہ مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں کیونکہ یہ خود اس وقت مریض ہیں اس لیے ہو سکتا ہے یہ نہیں آ سکتے ہوں مگر کسی کو بھی میرے پاس بھیج دیں میں زہر کی امامت کرتا ہوں سیلانی مسجد میں میں ان کو ان اللہ تعالی ہمارا کشیدہ گدا شریف کا دم کیا تیل بھی دوں گا اور پانی بھی دوں گا الحمد رب العالمین اس سے مالش کریں گے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا جہاں تک دک ڈکیتیاں اور چوریاں یہ ہو رہی ہیں یا حادثات ہو رہے ہیں ان کی دکان پر لگانے کے لیے گھر پہ لگانے کے لیے نقش بھی دوں گا کسی کو میرے پاس کلی بھیج دیجئے الحمدللہ رب العالمین میں ان کی پوری خدمت کر دوں گا انشاءاللہ. جہاں تک آپ نے اپنے عزیز کا تذکرہ کیا جو آئرلینڈ کے اندر جو ہے مسائد میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے انشاءاللہ. یا مالک ملک یا غل جلال ولی یا مالک ملک یا غل جلال والکرام یا مالک ملک یا غل جلال ولی یہ دو سو بارہ مرتبہ پڑھ لیا کریں دنیا کی کوئی طاقت ان کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچاتے ان شاء جی اور شامی کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو علیکم السلام علیکم ہلو ہلو ہلو السلام علیکم محترمہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی حساب کیا فرمائیں میم جس کا تذکرہ آپ نے کیا خاتون کا کہ وہ جب حاملہ ہوتی ہیں تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے ان سے کہیں کہ وہ جب جن دنوں میں حاملہ ہوں ان دونوں میں مسلسل پرتی رہا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وضو بے وضو یا سلامو یا مبدیو یا سلامو یا مبدیو یا سلامو یا مب دیو ان ان کے تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ اطلاع دیتا چلوں گی الحمد میرے پاس حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ حفاظتی اقدامات کے لئے تاویزات ہیں میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ بھجواتا ہوں کبھی بھی کسی کے ہاں کوئی ایسی خوشی ہو مجھے خط لکھ دیا کریں تاکہ میں حفاظت کے تاویزات بھیجوا دوں مجھے امید ہے کہ ان اللہ تعالیٰ وہ تاویزات اور وظائف خواتین اس پر عمل کریں تو الحمدللہ ان کے یہ نو مہینے بڑی خیریت سے گزریں, بھی. گزریں گے بھی اور ان اللہ تعالیٰ جو بچہ مہمان دنیا میں آنے والا ہے وہ بھی بڑی خیرت سے دنیا میں حاضر ہوگا دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے لیے بات کی ہے اس کے لئے وظیفہ یہ ہے تین سو ساٹھ مرتبہ یا توابو یا توابو یا طواب یہ چاش کی نماز کے بعد آپ کو روزانہ پڑھنا ہوگا دس بجے صبح چاش کی نماز پڑھ لیا کریں دو رقب پڑھ لیں یا چار رقب پڑ لیں یا آٹھ فخر پڑھ لیں لیکن کم سے کم دو رقب پڑ لیں اور اس کے بعد تین سو ساٹھ مرتبہ یا تو پڑیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بعد سچی توبہ کر کے دعا کریں ان شاء کے تمام مسائل حل ہوں گے ان جی رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کی کالس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر فقفے کی بات دروں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم علیکم سلام جنید بھائی جی السلام جی حضرت صاحب کوئی سلام وعلیکم السلام ہیلو جی جنید بھائی میرا ایک بھائی ہے اس کی شادی میں نے ہمارے ابو نے جو نا میری چاچو کی بیٹی سے کروائی تھی بیٹی سے ٹھیک ہے تو اب شادی کے بعد ہمارے ہم سے اتنا برا جلتی ہے اتنا برا جلتی ہے ہمارا بھائی بھی ہے کہ وہ جو ہم سے چھیننا چاہتی ہے بھائی کو اور حالانکہ میرے ابو نے اس کو پالا ہے پوسا ہے مکان دلوا کے دیا ہے اس کو شادی سے دے لے سب کچھ ابو کیا کرتے تھے تعلیم بھی ابو نے دلوائی تھی اور میرے ابو اور امی ہم گھر میں بہت بہت اتنا پریشان ہے امی دن رات بہت رو رہی ہے ہاں ایک ہی بھائی ہے لیکن ب... بھائی امی اتنی رو رہی اتنا رو رہی ابھی بات کر رہی تھی نا हाँ تو گھبرا رہی تھی اور رو بھی رہی تھی بہت تو اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی بہت رو رہی ہے میری ان سے ہاں ہاں میری بات کرائیں ایک منٹ امی ہیلو ہلو ہلو جی السلام علیکم ہلو ہلو میرا خیال شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی بہر ستم ہے نازیم مشرق اور بس کیا کہا جائے کہ یہ جو چھیننے کا جو کانسپٹ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اتارٹی چاہتے ہیں اپنی کہ ماں سے اس کا بیٹا چھین لیں بھائی سے بہن سے اس کا بھائی چھین لیں لیکن ایک بات یاد رہے ناظرین کہ کوئی کسی سے اس کا شوہر چھین لے یا کوئی کسی سے اس کا بیٹا چھین لے یا بھائی چھین لے چھیننے کے بعد ہم مطمئن تو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے چھین لیا لیکن واللہ ہم چھین نہیں سکتے اس کی وجہ اتنی ہے کہ ہم جو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے لیکن جو آخرت میں ان کو مل جاتا ہے یقین مانیے اس کے بدلے میں یہ کچھ نہیں جو ہم دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے سب کیا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا بہن کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو اقلے سلیم عطا فرمائے آمید. مختصر یہ کہ اگر کوئی ان کو چھیننا بھی چاہتا ہے تو ان کو تو اللہ نے عقل دی ہے کہ والدین کا کتنا بے بڑا مرتبہ ہے بے شک. بھائی بہنوں کا کتنا بڑا مطلب کے مرتبہ اور کتنی ان کی محبت کا اسلام نے جو ہے سلیقہ اور سبق سکھایا ہے بہرحال ہماری ذاتی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں <تصفح> اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ دوسرا ہم پر مسلط ہو بلکہ ہم اپنی لا علمی سمجھ لیجئے یا غفلت سمجھ لیجئے یا لاپرواہی سمجھ لیجئے بہت سارے کام کر بیٹھتے ہیں <تصفح> میری دعا ہے کہ آپ کے بھائی کو ہوش آ جائے اور انہیں اپنے مقام و مرتبے کا احساس ہو جائے <تصفح> کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مردوں کو عورتوں پر حاکم قرار دیا ہے نہ کہ محکوم بنا دیا ہے بہرحال یہ کہ آپ نے ہم سے رابطہ کیا ہے ہم آپ کو الحمد رب العالمین وظیفہ تو دیتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے پورا علاج لیں خدا نخواستہ کوئی مسائل ہو تو اس کا حل بھی ہو جائے اس لیے سیلانی ویلفیئر آباد کراچی کے پتے پر آپ ہمیں خط لکھیں انشاء اللہ ہم آپ کو وضاح بھیجوائیں گے اس وقت وظیفہ یہ ہے کہ پچیس تصویر یعنی دو ہزار پانچ سو مرتبہ اللہ کا پیارا نام رحمان جس کے مانے ہیں مہربانی کرنے والا اللہ کا یہ نام یا رحمانو یا رحمانو یا, رحمانو یا رحمان یہ عشاء کی نماز کے بعد پچیس تصبیہ ہو سکے تو آپ بہنے بھی پڑھیں اور والدہ بھی پڑھیں انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں ملیں گی اور جب یہ پڑھ رہی ہوں کہ یا رحمانو تو دل میں یہ تمنا ہو کہ رحمان تو مہربانی کرنے والا ہے ہمارے بھائی کے دل میں مہربانی ڈال دے ہماری بھابی کے دل میں مہربانی ڈال دے انشاءاللہ تعالی وہ کرم کرنے والا کرم کرنے والا رب جو ہے ضرور ان کے دلوں میں مہربانی ڈال دے گا اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے پچیس تصبیاں یعنی دو مرتبہ یا رحمانوں آپ کو کے بعد پڑھنا ہے بے شک بس ایک جملہ ادا کروں گا ناظرین آخر میں اس کے بعد دعا کی طرف چلیں گے کہ یہ تمام لوگ جو پھر وہی بات کہوں گا ایک دوسرے سے اس کی محبتیں چھین لیا کرتے ہیں محبت چھیننے کے لیے ہوتی نہیں ہے ناظرین محبت تو بانٹنے کے لیے ہوا کرتی ہے اگر آج ہم کسی کی محبت چھینیں گے کل کوئی ہماری محبت ہم سے چھین لے گا آج اگر ہم کسی کے جگر گوشے کو اس سے الگ کریں گے تو کل کوئی ہمارے جگر گوشے کو ہم سے الگ کر دے گا آج اگر ہم کسی کو آنسو سے رلائیں گے تو و اللہ کل کوئی ہمیں آنسو سے رلائے گا اور آج اگر ہم کسی کے دل کو دکھائیں گے تو کل کوئی آ کر ہمارے دل کو دکھا جائے گا آج ہم کسی کو تکلیف دیں گے تو کل کوئی ہمیں تکلیف دے جائے گا اور آج اگر ہم کسی کو پریشانی میں مبتلا کر دیں گے تو کل کوئی ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دے گا آئی نازن میرے دعا کرتے ہیں اجازت دے اپنے میزبان جنی اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ہونا شروع اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلين جبل الله والناس سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو واهل ی ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے اے بچھڑوں کو ملانے والے اے روٹھوں کو منانے والے پروربگار تیرے کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تون نے جیتے جی ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان جیسا پیارا مہینہ عطا کیا آج ماہ رمضان کے دوسرے اشرے کی نوی رات اور ماہ رمضان کی انیسویں رات تشریف لے آئی ہے ہم تیرے لاکھوں کروڑوں بندے اور بندیاں پوری دنیا میں اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے تیری بارگاہ میں التجاٮٔ کرنے کے لیے حاضر ہیں اے ہمارے پیارے اللہ تو ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا ہے ہمارے غموں کو دور کرنے والا ہے تیرے سوا ہمارا کون ہے پروردگار تیرے دروازے سے بڑھ کر دروازہ کوئی نہیں ہے تیری اتاح سے بڑھ کر اتاح کسی کی نہیں ہے تیری نوازشوں سے بڑھ کر کسی کی نوازش نہیں ہے اے مولا تیری جناب میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا صدیقین کا شہدا کا صالحین کا غص اعظم کا غریب نواز کا داتا علی حجویری کا شیخ فرید الدین شکر گنج کا تیرے تمام پیارے پیارے اولیاء اور اشیاء کا واسطہ باری تعالی ہم سب کی ہمارے والدین کی اور حضرت آدم علیہ سلاط و سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان آئے ہیں آئیں گے سب کی بخشش و مختر پرماد ہے پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں کو حقوق العباد کا علم بردار بنا دیں پروردگار ہم پوری دنیا کے مسلمان دوسروں کو عشق رسول دینے کے لیے سمجھانے کے لیے اے العالمین تیرے نمائندے ہیں مگر آج بدقسمتی سے ہمارے اعمال بد ہماری ذلت کا باعث بنے جا رہے ہیں پروردگار عالم ہمیں اس امیر گڑھے سے نکالنے والے اسماف کرنے کی توفیق عطا طافر مانگی فرور دنیا جہان میں جتنے دکھیارے میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں ہر دکھیارے کا دکھ دور کر دے آمین جو دکھیاری ماں ہمارے ساتھ دعا میں ہے اس دکھیاری ماں کا درد دور ہو آمین جو دکھیاری بہن ہمارے ساتھ ہے اس بہن کا غم دور ہو آمین جو دکھیارا باپ ہمارے ساتھ ہے اس دکھیارے باپ کا سارا سلامت رہے آمین مولا یہ تیرے بندے اور تیری بندیاں تیری بار میں پر یاد کرتے ہیں پروردگار دنیا جہان میں جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کہ ایک ایک بچے کی پریشانی دور ہو جائے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب ہو جائے سب کو حلال روزی نصیب ہو جائے سب کے قرضے اتر جائیں سب کی بچیوں کے رشتے ہو جائیں سارے بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے اولاد والوں کی اولاد نیک بن جائے اولاد گمراہ جو ہو چکی ہے ماں باپ کے دلوں کو چیرنے والی بنی ہوئی ہے مولا ان اولادوں کو ہدایت عطا فرما پروردگار جہاں جدائیاں ہیں وہاں ملاپ کر دے جہاں نفرت ہے وہاں دوستی کر دے جہاں دوریاں ہیں وہاں قربت کر دے پروردگار ہم سب تیرے لاکھوں کروڑوں بندے بندیاں تیری بار میں فریاد کرتے ہیں ہم سب کی اور دنیا جہان کے تمام مسلمانوں کی ایک ایک بیماری اور ایک ایک پریشانی جلد دور فرما اور لاکھوں کروڑوں ہاتھ جو اٹھے ہوئے تیری بارگاہ میں جس نیک عراجے کے ساتھ اے ہمارے پیارے اللہ ہم نے جس اس میں کے ساتھ تیرے تارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہم سب کے تمام نیک مقاصد پورے فرما اور جائز دعائیں قبول فرما آمین یا رب العالمین